صد اللہ کریم رب نن کل سامین السلام علیکم سلام جو ہے نا جب تک السلام علیکم نہیں کہو گے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 بندہ نہ چیز بدکار گناہگار بیکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام کا غلام امتی کا غلام آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے آپ کی میں شوں قسمت کہوں گا کہ آپ چشتی صاحب کے خطاب سے معروم رہے بہت ارسبل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 مسلمانوں دہشت پہلے بھی بتایا تھا دس بندے ایک طرف خالی ہاتھ ہوں عقل دے رہا ہوں ان بہلوں کو نہیں کہہ رہا میں تم کو کہہ رہا ہوں وہ تو بیان ہیں انہیں کہنا بھی ہم نہیں اچھا سمجھتے لیکن وہ یہ نہ کہیں کہ ہم نے بس لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہماری کیا دس بندے ایک طرف خالی ہاتھ ہوں ایک طرف ایک بندہ کلاشن کوپ لے کر کھڑا ہے مہمان سے مجھے کہو دہشت کس کی پڑے گی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 ہمارے آگے چھپ سکتے نہیں تو بد باد ملک کا دشمن بدتر قوم کا دشمن بدتری دین کا دشمن کیونکہ بغیر روحانی تحفظ دین دار روحانی تحفظ کرتا ہے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 فرمایا تیری ابتدا گندے پیشاب سے ہے اور انتہا تیری موٹ مٹھی کی ہے بیچ میں دماغ خراب ہے تو اکل رہا ہے انتہا موٹ مٹھی کبھر ہے نا ہر ایک کی فرمایا ابتدا تیری گندے پیشاب سے ہے وہ باغ گیا سفیام سوری آج کل کو تو نہیں تھا ظالم بدماش بے وقوف نہیں تھا اس وقت پھر بھی فرق تھا وہ سفیاان سوری کے قدموں میں بگڑ گیا کہاں مجھے توبہ طیب توب کرا لو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 بد وہ ہے جو دین کو معاملات میں نہ آنے دے بدتر وہ ہے جو دین کو امال میں نہ آنے دے ارے بد ترین وہ ہے جو دین کو قولی طور بھی بیان کرنا نہ برداشت کرے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 خود مارتے رہے ہیں قوم کو غیروں سے نہیں مرایا اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں دیکھیں صحیح کہ کتنا بدتر کتنا ظالم کہ غیروں سے بھی مرا رہے ہیں خود ظالموں نہیں مار سکتے چنگیز کام بختن کر خود مارتے آئے ہیں پھر ظالم ظالم تر ظالم ترین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 اور پھر ظالم ترین بجائے دہشت گرد ہونے کے بجائے انسانیت کے قاتل ہونے کے وہ انسانی کا علمدار بنے یعنی اپنی آپ تعریف کو لگا کر رہے کہ میں اچھا ہوں ایک تو برانا کہہ دیں دے اپنے آپ کو دوسرا بدترین ہے کہ باوجود برے ہونے کے اپنے آپ کو اچھا کہلائے ظالم ترین ظالم ظالم ظالم تر ظالم ترین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 کہ کافر بدماش بے حیا تمہیں برا سمجھے تو شکر کرنا تو کامل مومن ہے معلوم ہوا بش جنہیں دہشت گرد ظالم سمجھتا ہے معلوم ہوا وہ, وہ کامل مومن ہے اور دہشت گرد ہیں ہی نہیں بیاسی جنگو کی کلمہ گو تو ہے سور ٹھیک ہے پیسے کی پیچھے پڑا ہے کلمہ تو پڑھتا ہے مناف کلمہ چھوڑ دو ہم تمہیں نہیں کہیں گے یا یہ لکھ دو کہ دین ہم پر فرض نہیں ہے عوام پر ہے کافر بن جاؤ بنے ہوئے تو ہو چھپ اب تو نہیں چھپتے وہ کہہ رہا ہے دنیا کا بڑا دہشت گرد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 سے کیسے میں کہتا تھا یار ایسے بے وقوفی بادشاہ ہوں گے اب دیکھ رہے ہیں یہ ان کے بھی بابا ہے <تصفح> قتل وہاں پکڑے پاکستانی جا رہے ہیں ارے جنہوں نے ایسے پکڑے گئے جنہوں نے اپنے ضلع کے اندر بہر نہیں گئے وہ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 بادشاہ سلامت میرے سے ظلم ہو گیا کہا کیوں میں سرنگ لگانے لگا مکان نے مکان مضبوط نہیں بنایا وہ ٹانگیں پر میری اینٹیں آ گئی میری ٹانگیں ٹوٹ گئی ہاں بلاؤ اس بدماش کو اکھے بلاؤ پکڑو پاکستانیوں کو وہ آ چل بھی تمہیں پھانسی ہے کہ کیوں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 عوام کیا چیتی ہے نامراد تمہاری کتنا مادی طاقت تمہارے پاس تم عوام کے لیے شیر بنے ہوئے ہو ارے ڈھڑا ڈھےڑا بزرگوں نے مثال دیا ان بادشاہ کی ڈھڑڑا تھا ڈھےڑا وہ اپنی ڈھےڑی پر کیسے چونج لگا ٹن ٹن کر کے دھر بیٹھے ادھر وہ بیچاری بیٹھی ہے اوپر آ گیا باز اے نام کہ تو بول رہا ہے کہ نہیں حضرت صاحب باہر تو ہم آپ کے در سے نہیں بولتے گھر میں بھی ہم پیڑ نہ کرے نہیں سمجھی بات سمجھ گئے باز آیا نا ڈھےڑے کو کہا تم یار یہ کیا کر رہے ہو بول رہے ہو میرے ہوتے ہوئے جناب میں بہر بولتا ہوں بہل تو آپ کے در سے نہیں بولتا یہ گھر میں میں چونچ مار کر پین پین نہ کروں اگر بہر تو یہ نہیں بولتا ڈھےڑے کی طرح ہمیں چونچ مارے جاتے ہیں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 بریلوی کہتے ہیں یہ مولوی دہشت ہیں میں سنا میں نے سنا یہی بیکار جماعت کہتی ہے اور ایسی بے آحل بدتمیز جماعت ہے کہ یہ شیا میں یہی جا رہی ہے دیوبند میں یہی جا رہی ہے اہل اہلوں میں یہی جا رہی ہے مردا میں یہی جا رہی ہے بدامالی کی وجہ سے اب میں تمہیں سنی ہنفی پکا ولی بنانا بلی والا بنانا چاہتا ہوں ہم سننی حنفی ہے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 عوام کی اشرا نہیں ہوتی بغیر معاملہ صحیح نہ ہوں تو عوام کو سکون نہیں ملتا اور ایمان سے کہ ہمارے جو فوجیں جاتی تھیں وہ مولیوں سے لڑتی تھی یا فوجوں سے لڑتی تھیں جب حکومت سنبھالتے تھے ہر ایک صحیح ہو جاتا یہ بھیڑیے کو نہیں بھیڑ کو صحیح کرتا ہے اب ساتھی علیہ رحمت کیا فرماتے ہیں ولی آئے ساتھی ہی مانتے ہیں آپ نہیں مانتے ولی ہیں نا وہ فرماتے ہیں گورگ میرا سب وزیرا دربا میں شو فرمایا قرب وقت ایسا آئے گا بادشاہ بھیڑیا ہوگا بھیڑیا انسانیت ذرا نہیں ہوگی درندہ یاش واشی ہوگا گور میران میرا سد وزیران اور وزیر کتے ہوں گے ارے کتوں سے بھی زیادہ ہوں گے عام بندے کا قول نہیں ہے سادی الحمت کا شیر ہے گفتہ گفتہ اللہ ببد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 دوسرا ولی بول رہا ہے سبحان اللہ ہزار بار باشو دہاں باتر گلاب نام ترابی کمال بے ادبیس فرمایا ہزار بار میں اللہ کا نام لوں یا اتر گلاب سے یا اللہ منہ تھو لوں تیرا نام لوں پھر بھی میں بڑا بے ادب ہوں سچ ہے غلط ہے دوسرا ولی کہتا ہے قرآن مجید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 فارض واجب سنن موقعہ میں چھٹی نہیں ہے عام مومن کو فارض پہلی کیا شاید فرض دین کو سمجھ لو پھر کیا ہے واجب پھر کیا ہے سنن مقدا پھر سنن غیر موقدہ کہہ دو یا مستحب کہہ دو ہمیں سنن موقع ہاں جی جس کی دی بہن بیٹھی ہے جی حج پردہ جاؤ حج قبول نہیں ہے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 مسیت سے نکال دیں گے پردے کی بات کرتا ہے یہ حال یعنی قولی طور بھی بیان ڈرتے ہیں میں نے وہی بات کی شادی رامت نے فرمایا حق وہی کہے گا جو لالچی بھی نہ ہو یہ مسیح چھوٹ جائے گی جی یا یہ حکومت پھکڑ لے گی کیوں بھی دین ہم قولی طور بیان نہ کریں ظالم عملی طور تو تم رائج نہیں کرنے دیتے کیا اس کو ہم قولی طور بیان نہ کریں پھر ہم مر نہ جائیں ظالم تم ایسے ظالم ہو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 ولی کبھی جھوٹا نہیں ہوتا وہ کیا فرماتے ہیں علم قرآن تفصیر و حدیث است. ہر کے بجوزی خاند خبیس علم قرآن تفسیر حدیث ہے جو اس کے سوا اور پڑھے گا خبیث بن جائے گا اور دیکھ بھی رہے ہو کہ خبیث نہیں اخبس بن رہے ہیں اب مولانا روم صاحب کا علم وہ ہے تو کا علم یہی ہے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 انہوں نے حسیز کا مانا بتلا تہارت مانا ہے پاکی ارے پاک نسبیمان ہے انہوں نے لکھا سفئی نے سیمان ہے ارے مسلمانوں کان کھول کر سنو اگر سفائی ہے تو من کی ہے تن کی نہیں بلشا ولی ہے آپ مانتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں بلشا ولی تو بتا سفائی کس چیز کی ہے آپ نے فرمایا تن سفا ہر کوئی کردہ ارے من صفا کردہ کوئی شاہ شاجر من صاف کریں دے جنت ویسن سوئی ارے جہلو سفائی ہے تو من کی ہے تن کی تو نہیں فرمایا تن صفا ہر کوئی کرو دی نسار سے ہر کوئی کر دے نا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 جہاں بھی کہا گیا حضور کا فرمان عال علم ہے اور اللہ فلام جہاں لگتا ہے اس معرفہ بن جاتا ہے جہاں آپ عالم بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں یہ بے ایمان کہاں سے پڑے ہوئے ہیں یا ان کو آتا نہیں ہے یا چھپائے بیٹھے ہیں آپ کو العلم کہا گیا ہے اللہ فلام جہاں لگتا ہے اس معرفہ بنتا ہے اور اس معرفہ وہ ہوتا ہے جس کا سانی کوئی نہیں ہوتا بتیس علم ہیں سارے نکرہ ہیں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 السلام علی فلام خاص سلامتی یعنی اللہ کی مرفا بن جاتا ہے سلامتی جو ہے اللہ کی ہے اور کسی کی اس لیے سلام کہا کرو اسلام الحم السلام ہاں اس کا جواب کیا ہے وا علیہ کم سلام نی و لم سلام نی وا, وا, وا پھر بھی علیہ السلام بولا جائے تو اس مرفا بنتا ہے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 کنجر دلہ غیرت یہودی مجوسی پروفیسر ماسٹر جج جرنل کرنل نہیں بن سکتے یہ انہوں نے امتیابی حیثیت ختم کر دی کہ ایسی تعلیم کھولی جس میں شریف کمینہ کنجر کمینا سب برابر ہی برابر ہیں سب کو برابر کر دیا اقوال میں احوال میں عامال میں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 اللہ اکبر اللہ اکبر <سید> یہ نہیں ہے اللہ ہو طرز مت بناؤ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر علیحدہ کہو اللہ ہو علیحدہ اکبر علیحدہ کہو پھر اشہد اللہ الہ الہ الہ اللہ اللہ ایسا کرتے ہیں نا ترز نہ بناؤ اشہد اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اللہ اللہ اشہاد اللہ اللہ اللہ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 تصنیہ بن جائے اس لیے حامد دہ کو سامی اللہ ہو لے من پکاتے رہو سام ادھر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کلمہ شریف دل میں دوراتے رہو تاکہ آپ کی زبان پر صحیح کلمہ آ جائے سامع اللہ ہو لے من حامدہ اور ہے جو نماز میں ایک انگوٹھا لگا رہے یہ فرض ہے تین انگلیاں واجب ہیں سجدے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں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 جد دردو پی بن دے والی اتنا بش برطانیہ والے لا خدیلا نہ سڈا مشکل کش ہے علی در تو پی بن <تصفح> <تصفح> دے والی روکا کر دے ساڈا مشکل علی در تو پی بن دے والی او تے درجوں علی کی میں پاوے جیتے موہرے علی سی نوے تے درجوں علی کی میں پاوے ج موہری علی صحیح نوے وہ بندا ہے آتے ولی جوکھٹ علی دی ملی وہ بندا ہے آ ولی ولی جوکھٹ علی دی ملی سچ کعبہ بے, بے شک خرا خدا ہے تو پیر دے پیلی دمنے د بھی جائے آیا سولہ پاک بہادر